من اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواہ رام اللہ صاحب کو سلامت رکھے دس گرینہ دس نمبر پندرہ بابو طارت صفحہ نمبر دس شروع اور ستر نمبر چھ گن بھی آپس کے خدانبو واش روم ہوئے والا بیت الخلائیں ہوئے والا جیسے واسطے باوضات کُندو ہے خدائی یا اسما الحسنات ان کو ساتھ لے جانے اور نہیں لے جانے کے بارے میں تاویزات ہمارے ساتھ ہو اللہ کا کوئی نام جیسے آج کل مختلف علاقے کی شکل میں ہوتی ہے اللہ کا نام لکھا ہوا اور وہ بند نہ ہو وہ کسی خبر میں یا پلو کوٹی میں نہ ہو تو ان کو لے جانے کے بارے میں حد علیہ رحمان شکر میں فرماتے ہیں ون لا تشتو اور یہ کہ آپ ساتھ نہ لے جائیں ہاں جی کوئی ایسی چیز ساتھ نہ لے جائیں بےت الخلاء میں واش روم میں علیہ ہو جس پر قرآن لکھا ہوا ہو ایسی کوئی چیز ساتھ نہ لے جائیں جس پر قرآن لکھا ہو اولت کو یا کوئی دعا لکھا ہو یا قرآن لکھا ہو ابلاَََََ طو یا کوئی دعا لکھاؤ کیونکہ چونكہ دعا میں اللہ کے نام ہوتے اور عصمن من آصما اللہ یا او عصمن یا کوئی نام من آصماء اللہ اللہ کے ناموں میں سے ہاں جی اللہ رحمٰن اور رحیم جتنے اللہ کے نام ہیں ان میں سے کوئی اس چیز پر لکھا ہوا ہو اور وہ چیز مخصوصاً کھلا ہو یعنی وہ بند نہیں کیا ہوا ہو پیک نہیں کیا ہوا ہو ہاں جی تعویذ كی شكل میں یا اس کو لپیٹا ہوا نہ ہو کسی پلاسٹک میں کوٹھی میں یا چمڑے کے کوٹ کوٹنا کیا ہوا ہو بالکل کھلا یا کسی کپڑے میں باندھا ہوا نہ ہو ایسے کھلا حالت میں ہو یعنی مشہور کھلا حالت میں ہو تو یہ جائز نہیں فرمائے ساتھ نہ لے جا کے حکم ہے یعنی اس کو نہیں لے جانے کا اس حالت میں قرآن کھلا حالت میں کسی کا آغاز پر لکھا ہو یا اس سے قرآن کی صفات ہو یا جو ہے دعا لکھا ہو کسی چیز پہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہوا اور وہ مشروباً کھلی حالت میں ہو یعنی وہ کسی چیز میں بند نہ ہو پیک نہ ہو <تصفح> <تصفح> بندہ ہوا نہ ہو بالکل کھلی حالت جیسے بعض لاکر ہوتے ہیں اس پہ اللہ لکھا ہو اور آج کے گردن میں لڑکا اس پر کوئی پیک نہیں ہے تو ایسی چیزیں جو ہے اس حالت میں لے جانے سے منع کر دیں وہ کا اور اگر وہ چھپا ہوا ہے بند ہے بے کسی موٹی چیز میں جیسے منل جھیل دی جیسے کہ چمڑے میں چمڑے کا اس کو کوٹ کیا ہوا اور مشمہ ہے یا موم جامع یہ موم جامعہ پہلے زمانے میں ہوتی تھی سسٹم اور ابھی آپ اس کو پلاسٹک کوٹ سے تعبیر کہہ سکتے ہیں وہ ایک نو پلاسٹک کی خورشہ رہتے پانی نہیں کھنچتے تھے وہ سسٹم تھی موم میں موم جامع میں اور ابھی ہم اس کے جگہ پلاسٹک کوٹ کرتے ہیں تو پلاسٹک وغیرہ میں کوٹ نہیں کیا ہوا ہو وغیرہ میں اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں اس کو محفوظ نہیں ہوا کپڑے میں بندھا ہوا نہیں ہے ہاں جی کپڑی شبھ سے نسان چھوڑ دے دے کپڑے کا کور کیا تو بھی کافی ہے تو کپڑے کا کور بھی نہیں کیا ہوا کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے جی ایسے کھلا رکھا ہو ایسے کھلا رکھا ہوا ہے تو اس صورت میں پھر اس کا جو ہے لے جانا اس کا لے جانا باتھ روم میں واش روم میں وہ چائے سے نہیں فرمایا تو اور اگر یہاں فرمائے وہ ان کا نا اگر وہ شو بن ہو پیک ہو کسی موٹی چیز میں من الگ جیسے کپڑے کا جیسے چمڑے کا اولمشمہ موم چامہ اس کی جگہ پر آج کل پلاسٹک کوٹی میں ہو وغیرہ اس کے علاوہ کسی اور محفوظ طریقے سے اس کو بن کیا ہوا ہو تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے مانو جیسے مثلاً آپ نے اس کو مثلاً جیسے بٹوے کے اندر بند ہیں یا جو ہے آپ کے آج کل خواتین کے جو بیک ہیں ہاں جی اس کے اندر بند ہیں تو وہ بھی اسی بند ہی کے حکم میں آئے گا اور پھر یہ فق ہی تأثر فرماتے ہیں اور ان کو الگ کرنے میں اوسر ہے تکلیف ہے بعض جگہوں پر اس کو ہم الگ رکھ نہیں سکتے ہیں اور کبھی اس کو باہر اتار کے رکھیں تو گم ہو جانے کا خطرہ ہے چوری ہونے کا خطرہ ہے ہاں جی اس ضائع ہونے کا خطرہ ہے بھول جانے کا خطرہ ہے تو اس بعد یہ سارے ایسے تاثر میں آ جائے گا اور اس کو الگ کرنے میں تاثر ہے تکلیف باعث تکلیف ہے اور کوئی نہ کوئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے تو یہ معاف ہے تو اس میں اسے سے سمجھ ہی ہتا ہے جتنا ہو سکے کہ باتھ روم میں یہ قرآن کی چیزیں لے کے نہ جائیں دعائیں اللہ کے اسمار ہونا لکھا ہوا نہ لے جائیں جتنا ہو سکے لیکن اگر ان چیزوں میں بند ہے پیک ہے اور اس کو الگ کرنا مشکل ہے یا بولے سے لے جاتے ہیں تو اس طرح میں پھر معاف ہیں یعنی ہاں طرح آج کل جو ہے اسی موضوع سے مربوط سوال کرتے ہیں بچے جو ہے موبائل ہیں اس کے اندر قرآن ہے تو اس کو کیا ساتھ لے جا سکتے ہیں، نہیں لے جا سکتے ہیں؟ اس میں بھی کوشش یہ کریں ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ قرآن کے ہمیں جتنا احترام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے مان جی قرآن کے جتنا ہم احترام کر سکتے ہیں جن لوگوں نے قرآن اپنے موبائل میں اتارا ہوا ہے ڈاؤن کیا ہوا ہے کوشش یہ کریں اس کو گم نہ لے جائیں لیکن اگر مجبور ہے بھائی باہر چھوڑ نہیں سکتے ہیں، چھوڑنے میں گم ہو جائے گ تو کوئی مجبوریاں ہیں تو یقیناً وہاں کو نہ کریں آف ہے اندر ہے سمجھو جیسے کہ ایک خبر میں ہے بلکہ کئی جو سطح کے خبر میں ہیں اور انتہائی محفوظ صورت میں ہیں اور اس کو شام کی, کی شکل میں ہیں جس طرح لکھا ہوئے شکل میں نہیں اسے اس اور بھی زیادہ لطیف شکل میں ہے اس لیے اگر آپ اس کو آن نہیں کریں گے بند رکھیں گے تو پھر آپ کو کوئی گناہ نہیں آئے گا ان شاء اللہ وہ بھی اسی معاف صورتوں میں سے شامل ہوگا لیکن باتھ میں جا کے اس کو آن کریں تو یہ یقیناً گناہ آئے گا کہ وہ جگہ ایسا نہیں جس میں قرآن پڑھا جائے قرآن سنا جائے جتنا ہو سکے وہاں قرآن کی تعظیم ہمیں ہر سرد میں کوشش کریں کرنے کی قرآن فرماتے ہیں وان اللہ تاخلہ اور یہ کہ آپ غافل نہ ہیں پھر قلب کا دل میں منالعتی دعائیں پڑھتے رہنے میں المناسبتی جو کہ مناسب ہے بحاظ المحال اس محل سے یعنی جب بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے تو شاشد فرماتے ہیں وہاں آپ اپنے دل میں کوئی نہ کوئی دعا سوچتے رہیں وہ اللہ اور یہ کہ آپ غافل نہ رہیں پھر قلب جگہ اپنے دل میں منال آتی ہے دی کوئی نہ کوئی دعا پڑھتے رہنے میں کوئی نہ کوئی دعا پڑھتے رہنے میں سے غافل نہ رہیں کہ وہ کون سی دعا ایسی دعا جو مناسبت مناسب ہو لحاظ المحلی اس جگہ سے تو اس کے لیے عربی شرد نہیں ہے اپنے زبان میں بھی ہاں جی کیونکہ انسان کو جو ہے ایک تو وہ جگہ جو ہے جہاں پر شعطین اور حویث عرواہ رہنے کی جگہ ہے ان سے بھی انسان دل ہی دل میں پناہ مارتے رہیں وہی دعا جو ہم نے میں داخل ہوتے ہوئے پڑھا علام وقا من, من الخوب صخواء و, و من الشیطان الرجیم اس دعا کو دل میں سوچتے رہیں زبان پہ نہ پڑھیں دل میں لحم لکھا دل میں پڑھنے سے کہا تو دل میں سوچتے رہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے اپنی ہاں جی قبض ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ قبض کا سلسلہ صحیح رہا تو انسان ہمیشہ صحت مند ہے اگر خاص خدا نخواستہ انسان کا بن ہوا تو انسان کے لیے جو ہے وہ موت سے زیادہ قریب ہو جاتے جسم کا پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ایک بہت ایک اہم مرحلہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتے رہیں کہ وہ صحت سلامت رہیں ہاں جی اور اس کے جو ہے یہ تکالیف آسانی سے اس سے دور ہو جائیں اور ساتھ ہی ہر قسم کی شیتین جنات پریوں سے اللہ کے حضور میں پناہ مانتے رہیں دل ہی دل میں البتہ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وحن تعقول اور یہ کہ آپ کہیں آپ واش روم میں واش روم سے آپ فارغ ہو گیا اسنجا اس کے اب باہر نکلا یا اسنجا اس سے فارغ ہو گیا اس کے بعد جو پڑھ جانے والی مشہور دعا ہے اسے اس تجمہ کریں وحن اور یہ کہ آپ پڑھیں بادل اسنجا اس یہ استن کے بعد پانی سے اور اس سے کے بعد خود کو زندگی سے پاک اور دور کرنے کے بعد پانی کے ذرے پھر یہ دعا پڑھیں اللہ حسن فرجے وسطرعت منا نار یہ دعا پڑھے اللہ اللہ حسن فرجی یہ اللہ مجھے پاک دامن رکھے میرے مقام پردے کے حفاظت کریں اس حفاظت سے ملجی ہے اے اللہ مجھے پاک دامن رکھے مجھے صاحب حیا بنا کے رکھ دے مجھے میرے حیا کو کوئی ٹھیس نہ پہنچنے پائے پر نگارہ ہاں جی یہ مقامِ پردے کے حفاظت یہ معنوی دعا ہے آپ کے ایمان کی حفاظت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو ایسا علیہ السلام جیشی نبی اللہ بطور معجزہ دے دیا اس کے بارے میں قرآن سورہ مریم میں فرماتے ہیں اللہ نے ان کو یہ عظیم مقام کیوں دے دیا فرمایا کا سند فرجہ انہوں نے اپنے دامن کو پاک رکھا تو اللہ نے ان کو ایسا عظیم نبی عطا فرمایا تو یہ خاتون کے اور عگمت کے کمال جو ہے وہ خوبی یہ ہے کہ اپنے دامن کو پاک رکھیں تو اسی کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ اللہ, کی نیک اللہ کے ہمیں ہر کام میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اس کے رحم و کرم کی ضرورت ہے اس کے رحمت کی ضرورت ہے اس کے رحمت اگر حامل شامل حال نہ ہو اس کا لطف و کرم ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم اپنے آپ ہاں کو گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ولی ول فضل اللہ علیکم و ہو اگر اللہ کے فضل و رحمت تو ہمارے شامل حال نہ ہوتا نہ ہو تو اللہ تم من الخاصرن ضرور تم سب خسارے میں پڑ جاتے اور ایک وادیم قرمات ولا حضل فضل علیہم علیکم رحمۃ اور اللہ کے فضل الرحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو لطبا تمہیں شیطان اللہ خالی اللہ اے ممنو تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے سوائے تم میں سے تھوڑی بندوں کے وہی انبیاء ہیں آئی مال اسلامی اولیاء اللہی ہیں خواص ہیں اس کے علاوہ سب شیطان کے ہاتھوں عصر ہو جاتا سب شیطان کا پیروکار بن جاتا ایک اور راج میں اللہ سرمن الفرماتے ہیں سر نور میں ولا حضل اللہ علیہ کو مراحمت ہو ما ذکا مین کو مین حد نابا ولاکن اللہ ذکم شعمی العلیم اللہ فرماتے ہیں ولا حضل اللّہ, اللہ علیہ کو مراحمت ہو اور اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کا فضل رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو معذکا من کم آدنہ تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا گناہوں سے بلاکن اللہ یزکی میشہ ہو لیکن اللہ جسے چاہے پاک کر دیتا ہے وہ سمین علیم سننے والا جاننے والا ہے تو ان آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان ہر مقام پر اللہ ہی سے مدد لیتے رہیں اسی کے درگاہ میں دس دعا رہیں اسی سے ہر مشکل کا حل مانتے رہیں اس کے حضور میں آجیزی کرتے رہیں اور ان میں سے سب سے اہم ترین چیز یہی ہے مقام اس کی حیا کے حفاظت ہے میرے حضان گراہ حیا یہ سب کچھ حسن ہے خاتون کے اس کا حیا یہ سب کچھ ہے اس کی پوری عزت حیا کے اندر ہے اس کی پورا مقام و منزلت حیا کے اندر ہے ہاں اس کے پردے کی حفاظت ہے اس کے ایمان کی حفاظت ہے اس کے دامن کی حفاظت ہے ہاں اس لیے اس دعا میں ہم اسی نوتے کو دعا کرتے ہیں اللہ محسن فرضی جی. اللہ میرے دامن کی حفاظت فرما مجھے پاک اور طیب رکھ دے مجھے گناہوں سے آلودہ ہونے نہ دے مجھے شیطان کا کھلونا نہ بنا دے مجھے نفس ہمارا کا کھلونا نہ بنا دے مجھے شیطن سے لوگوں کے ہاتھوں اور نہ بنا دے پر نگارہ میرے دامن کی حفاظت فرما مجھے مجھے گناہوں سے محفوظ فرما حسن نفس ہمارا اور شیطان کی شر سے میری حفاظت فرما میرے دامن کی چونکہ یہ خاتون کے سب سے اہم ترین مقام یہ کہ دامن کی حفاظت کرے اپنے آپ کو پاک اور طیب رکھے گناہوں سے آلودہ نہ رہے ہاں چونکہ یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے ہاں ان میں بھی غوراً انسان کے دامن آلودہ ہوا تو پھر ایک خاتون کے لیے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے کسی مجلس و معفول نے بات کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے ہاں جی وہ اس ہمیشہ سر نجے کر کے رہنا ہوتا ہے ہاں جی کہیں بات کریں گے لوگ اس کو سو باتیں سنائیں گے اس میں میرا گرامی نگرامی میرا آپ سب سے عاجزانہ گزارش ہے اس دعا کو کمال آجزی کے ساتھ پڑھو اللہ کے حضور میں دس میں دعا ہو کر پڑھو کہ اللہ مجھے پاکدامان رکھ دے میرے حیا کے حفاظت کر مجھے گناہوں سے آلودہ ہونے سے مجھے محفوظ فرما یہ دعا کمال آجزی کے ساتھ کیا کیونکہ آپ کی سب کچھ یہی دعا کے اندر ہے آپ کی پوری حیشت پر پوری مقام و منزلت اللہ کے حضور میں بھی لوگوں کے حضور میں بھی ہاں یہ خاندان میں بھی باہر بھی سب جگہوں پر اس دعا کے قبولیت کے اندر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں آپ یہ دعا کو خلوص سے کریں گے اللہ ضرور قبول فرمائے گا اللہ جائیں جب آپ ہر روز کریں گے جب بھی آپ جو ہے واشم روم سے فارغ ہوگا آپ یہ دعا کریں گے تو کیوں قبول نہیں کرے گا اللہ رحم الرحمین نے وہ خود ہمیں حکم فرماتا ہے جب ہم اللہ سے اسی چیز کی دعا کریں گے تو وہ ہر صورت میں قبول فرمائیں گے اس لیے دعا کو عادضی جی سے کرو میرا زینگر گرامی آگے پھر فرماتے ہی وسطرا عورتیں اللہ میرے مقام مقامی پردے کے حفاظت فرما منا جہنم کے آپ سے جہنم کے آپ سے پھر میرے مقام پردے کے حفاظت فرما اور مشن فرمت یا عیش جیسی اور دعائیں پڑھیں یہ دعا پڑھیں یا عش اور دعائیں پڑھیں دعا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آج کے درج ان ہی کلمات میں اختتام کرتا ہوں اور اللہ کے حضرت میں دعا کرتا ہوں پرو ہمیں دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایک سچا مومنہ خاتون بننے کی ایک پاک دامن خاتون بننے کی میرے ان تمام عرضوں کو پرو نگارہ توفیقہ طافرما اللہ حیا کو ان سب کا چادر بنا دے طغا کو ان سب کا لباس بنا دے ان سب کو ایمان اور حیا کے ساتھ میں ایک پاک اور طعیب صالحہ خاتون کے حیشیت سے زندگی گزارنے کی میری ان تمام مومنہ خواتین کو عطا فرما آمین یا رب عالمی